Come to virtual university. We are having business communication. Today it's our fifth lecture. Previously, we have discussed two topics such as: what is communication, the importance of communication, the challenges that are uh, being faced by people dealing with communication. Then we studied flow of communication. And uh, how communicate uh, works in an organization, within an organization and outside an organization. Then we studied the process of communication. Now today, we are going to discuss another topic related to communication. that is, the barriers of communication. I mean, you went through uh, in the previous lecture. all the six components of communication from context to feedback and at the end of that lecture i told you that even if we have gone through these six components we are not sure to communicate uh, successfully or effectively because there are always some uh, the barriers of one type of or another type so today we are going to discuss these barriers Different people uh, name these barriers differently, some say fall off, some say distortion in uh, communication, some say noise in communication, uh, we can say miscommunication, uh, the problem of miscommunication, we can say barriers or whatever, they mean all mean the same. So, let's say that why this miscommunication happens or why there are always barriers, they have to be overcome by the good communicators, is ek bahat badi wajahi hai ke no two people in the world are alike, hani do log duniya mein ek jaisen nahi hai, whether they belong to same family, they are uh, brothers, brother and sister, father and son, they are friend, they live in, in the same uh, culture, in the same country, in the same uh, subcontinent or whatever, they are not alike, this is the hard and fast reality, for example all of you listening to this lecture آر آر گوئنگ ٹو ان ہیو دیئر اون انڈرسٹینڈنگ وائی بیکاز یو آر یعنی آپ ایک کلاس میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہوں گے لیکن آپ میری گفتگو جو ہے اس کو ڈفرنٹلی کنسیو کر رہے ہوں گے اس کے کی کیا وجوہات ان ہی کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ان بیریرس کو ڈسکس کرنا ہے کہ وہ کون کون سے بیریئرس ہیں فار ایگزامپل فزیکل بیریئر بھی ہو سکتے ہیں سائیکلوجیکل بیریئر بھی ہو سکتے ہیں سمینٹک بیریئر بھی ہو سکتے ہیں اور پھر بعض دفعہ ہماری اپنی پرسنالٹی جس میں ہماری ویلیوز ہیں ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے اور مختلف چیزیں ہیں وہ بھی بیریئر کے طور پہ آ, سامنے آتی ہیں اور وہ بھی کسی کمیونیکیشن ایک کو پوری طرح کمپلیٹ ہونے میں افیکٹو ہونے میں حائل ہوتی ہیں so, Let's see that what is uh, uh, what are these barriers of communication and how we can understand this topic very well. We say people in the world are not exactly alike, cultures or countries are not the same. These differences however can cause problems in conveying your meaning. Each person's mind is different from others as, as a result message sender's meaning and the receiver's responses are affected by many factors. سو so, جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ دو کنٹری جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں دو کلچر جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں اور اسی طرح ایک ہی جگہ پہ رہنے والے دو لوگ جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے تو ان وجوہات کی بنا پہ مس uh, کمیونیکیشن جو ہے وہ وجود میں آتی ہے مثال کے طور پہ آپ جب کچھ چیز کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک خاص ریسپانس آپ کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز کمیونیکیٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں کوئی خاص رسپانس یا ریئیکشن جو ہے وہ پیدا ہوگا لیکن وہ خاص ریئیکشن یا ریسپانس پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات جیسے آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا ریسیور جو ہے یا ریسیپینٹ جو ہے وہ بھی اس کو ویسے سمجھیں اس بات کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنے مقصد کو افیکٹولی اچیو کرنے کے لیے ہمیں بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ہمیں ان تمام بیریئرس کو اس تمام رکاوٹ کو ذہن میں رکھ کے اپنی بات کو بہتر سے بہتر کرنا پڑتا ہے تاکہ ہماری بات جو ہے وہ وہی نتائج حاصل کریں جو کہ ہم چاہتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ذکر کریں گے सीमेंटिक बैरियर्स का सीमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं सीमेंटिक जैसे कि हम जब हमने पहला लेक्चर किया था तो उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि एक जो अच्छा कम्यूनिकेटर है उसको मुख... उसको बहुत से जो डिसपल है, जैसे साइकोलॉजी है जैसे लैंग्वेज है जैसे लिंग्विस्टिक है ان میں سے بہت سی باتوں کو اس کو معلوم ہونا چاہیے تو آج ہم بگین کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ بات ضروری جو ہے کسی بھی بہتر کمیونیکیٹر کو ان بیریئرز کو پار کرنے کے لیے ان بیریئرز کو اوور کم کرنے کے لیے اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ لفظ اور لفظ کا آپس لفظ جس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا آپس میں کیا رشتہ ہے یعنی سمینٹکس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم جب بھی اپنی کو بات کرتے ہیں تو ہم کو سمبل استعمال کرتے ہیں جیسے ہم ورڈ کہہ رہے ہیں یعنی اس وقت میں جو آئیڈیاز آ رہے ہیں ان آئیڈیاز کو میں سمبلز کے ذریعے یعنی ورڈز کے ذریعے آپ تک کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میرے یہ تمام ورڈ جو ہیں وہ کسی آ, ریالٹی کو جسے ہم ریفرنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو بتا بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ایک آسان سی آ, آسان سی بات یہ کہ مثال کے طور پہ میں ایک لفظ بولتا ہوں ٹیبل یہ ٹیبل میں نے ایک خاص آئیڈیا کو آ, ایک خاص آئیڈیا کو بیان کرنے کے لیے بولا ہے اور یہ لفظ جو میرا ٹیبل ہے یہ ایک سمبل کی طرح ہے یہ ورڈ ایک سمبل کی طرح ہے لیکن یہ سمبل جو ہے یہ آؤٹر ورڈ میں کسی ریالٹی کو بیان کر رہا ہے اور جیسے ہی لفظ جو ہے وہ میں ٹیبل بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں اس ٹیبل کیا ایک ریفرنٹ جو ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے اور میری بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اس کی جگہ اگر میں ٹیبل کی جگہ کوئی اور لفظ بولوں کسی دوسری زبان کا لفظ لوں تو آپ کو نہیں اس کا ریفرنٹ جو ہے آؤٹر ورڈ جو ریالٹی ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کے نتیجے میں مس کمیونیکیشن جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو لفظ استعمال کریں ان لفظ کے ریفرنٹ جو ہیں وہ میرے اور میرے جو میرا جو سننے والا ہے میرا جو ریسیور ہے جو میرے میسیج کا ریسیپئنٹ ہے چاہے وہ ریٹرن میسیج کا ریسیپئنٹ ہے یا وہ کسی اور میسیج کا ریسیپئنٹ ہے اس کے درمیان ایکسپیرینس جو ہے وہ کامن ایکسپیرینس ہونا چاہیے جتنا کامن ایکسپیرینس ہوگا لفظ کا اور ریفرنٹ کا آ, سینڈر درمیان اور کے درمیان ای کمیونیکیشن کو بہتر بنایا جا سکتا اور جتنا لیس ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کریں گے میسج سینڈر اور میسیج ریسیور اتنی ہی زیادہ مس کمیونیکیشن ہونے کے امکانات ہیں اس چیز کو آ, کم کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے آ, لفظ ہم استعمال کریں تو لفظ کے استعمال کرنے کے آ, لفظ کے استعمال کرتے وقت لفظ کے جو معنی ہیں یا مختلف اس کا جو جو استعمالات ہیں یہ یوزجز ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھیں مثال کے طور پہ آپ سب اپنی زندگی میں بے شمار اوقات ڈکشنری جو ہے وہ دیکھتے ہیں کسی لفظ کا میننگ طے کرنے کے لیے جب آپ ڈکشنری دیکھتے ہیں تو ڈکشنری جو ہے آپ کوئی مثال کوئی انگلش تو انگلش ڈکشنری جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں اور اس میں آپ ورڈ کا جب اس ورڈ تک پہنچتے ہیں تو اس ورڈ کا میننگ آپ دیکھتے ہیں اس ورڈ کا میننگ جو ہے صرف ایک ہی نہیں ہوتا بلکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کے ایک سے زیادہ میننگ دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ میننگ جو ہے وہ لفظ کے مختلف لیولز کو مختلف حوالوں کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے Uh, جیسے آپ ایک لفظ رن ہے اگر اس کو اگر آپ ڈکشن میں دیکھنا چاہیں گے تو کوئی بھی ڈکشن اٹھا لیں گے تو آپ کو اس لفظ کے بہت سے میننگ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ ایز ورب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی بے شمار میننگ ہے ایز ناؤن ہے دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی بے شمار میننگ ہے اور اگر ایز ایجیکٹو دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی بہت بے شمار میننگ ہے تو ایک لفظ کے بے شمار میننگ ہے اب آپ کا جو اب آپ کا جو سننے والا ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو میننگ آپ کنڈے کریں وہ آپ کے اور آپ کے ریسپینٹ کے درمیان کامن ایکسپیرینس کی بنا پہ ہو کہ جب آپ اس لفظ کو استعمال کریں تو وہ لفظ جو ہے وہ سیدھا سمجھ نہ چاہیے تو لفظ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ لفظ آپ کس اعتبار سے بول رہے ہیں میں اس میں زیادہ لنگوسٹک کی بحث نہیں کرنا کروں گا بل, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ دو ایک اعتبار سے ہم دیکھیں الفاظ جو ہیں وہ کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں مثال کے طور پہ ڈینوٹیشن ہے لفظ لفظ جو ہے وہ لی استعمال کیا جاتا ہے دیکھتے ہیں کہ لی ورڈ کو ہم کیسے جان سکتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈینوٹیشن ڈیفینیشن آف ڈینوٹیو میننگ نیمس آبجیکٹ پیپل اور ایونٹ وداؤٹ انڈیکیٹنگ پازیٹیو اور نیگیٹو کوالٹیز سچ ورڈ ایز کا ڈیسک بک ہاؤس اینڈ واٹر کنوے ڈینوٹیو میننگ دا ریسیور ہیز اے سیملر انڈرسٹینڈنگ آف دا تھنگ ان وا ورڈ از یوزڈ سو آپ نے دیکھا کہ ڈینٹیو جب لفظ جو ہے ڈینوٹیولی استعمال ہوا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے ڈکشی میننگ میں ہوتا ہے اور ڈکشی میننگ میں مطلب یہ ہے کہ اپنے ابتدائی میننگ میں اس وقت لفظ جو ہے وہ آپ کے اور آپ کے جو مخاطب ہے اس کے درمیان کامن ہوتا ہے جیسے اگر آپ لفظ کار بولیں تو اس کو سمجھنے میں کسی کو کوئی پرابلم جو ہے وہ نہیں ہوگی اگر لفظ آپ بولتے ہیں ٹیبل تو ٹیبل کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کے اور آپ کے مخاطب کے درمیان کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا تو لفظ جب ڈینوٹیٹیولی استعمال کیا جائے گا تو وہ لفظ جو ہے بڑی بآسانی با سمجھا جا سکتا ہے لیکن ہم صرف لفظ کو ڈینوٹیٹولی ہی استعمال نہیں کرتے زبان جو ہے اس کا سب سے خوبصورت پہلو اس کی سجیسٹونیس ہے یعنی لفظ کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے मिसाल के तौर पर मैं आपको एक डॉक्टर जो है डॉक्टर अपन I mean, अगर डॉक्टर को बहुत सादाफाजेन डिनोटेटिवली एक्सप्लेन करना हो तो पर्सन हु ट्रीट्स अग पर्सन यानी एक ऐसा शख्स जो किसी बीमार आदमी का इलाज करता है और ये वो मीनिंग है जो हर एक समझ आएगा लेकिन मैं ये कहूँ कि अ सर्टन सर्टन थिंग इज द डॉक्टर ऑफ अ कार اب ادھر میں نے جو لفظ ڈاکٹر استعمال کیا اس کو میرا مخاطب جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ ادھر لفظ ڈاکٹر جو ہے وہ میں نے کس کس میننگ میں استعمال کیا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم لفظ کو لفظ کو سنیں یا لفظ کو استعمال کریں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لفظ کو کس اعتبار سے استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ جب بھی ہم ورڈ کو ڈینوٹیولی اس کے ڈکشن میننگ میں استعمال کر رہے ہوں گے اس میننگ میں کہ جو میننگ دو میسیج سینڈر اور میسیج ریسیور کے درمیان کامن ہوگا تو اس وقت ہم لفظ کو ڈینوٹیٹیولی استعمال کرتے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم لفظ کو ہمیشہ ڈینوٹیولی استعمال ہی نہیں کرتے بلکہ ہم لفظ کو کنوٹیٹیولی بھی استعمال کرتے ہیں تو واٹ از کونوٹیشن لیٹس لوکیٹ A connotation is an implication of a word or a suggestion separate from the usual definition. Some words have connotative meaning that is qualitative judgment or personal reaction. The word man is denotative. Father, prophet, brother are connotative. Some words have positive connotation in one context and negative meaning in another. For example, slim girl and slim chances. سو so, جب ہم کسی ورڈ کو کسی خاص مفہوم کے لیے آ, آ, استعمال کر رہے ہوں تو اس وقت ہم کونوٹیشن میننگ میں چلے جاتے ہیں کونوٹیشن میننگ میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈینوٹیٹو جو ہے ورڈ مین جو ہے یہ ڈینوٹیٹیو ہے لیکن ورڈ فادر اب ورڈ پروفٹ ورڈ کوئی ایسا اور لفظ کہ جس میں میل uh, جینڈر uh, جو ہے وہ تو پایا جائے لیکن اس کے علاوہ وہ کوئی خاص مطلب بھی میننگ بھی مراد لے تو اس کو ہم ڈینوٹی کونٹیٹو جو ہے استعمال کریں اسی طرح ہاؤس جو ہے وہ لفظ ڈینوٹیٹو ہے ڈکشری میننگ ہے لیکن اگر آپ بنگلو بول دیں ویلا بول دیں تو اس سے یہ سارے کونٹیٹیو ہے ان سے آپ خاص چیز جو ہے وہ مراد لے رہے ہوتے ہیں اسی طرح کئی ایسے لفظ ہیں جو ایک کانٹیکس میں ایک میننگ دیتے ہیں اور وہی لفظ جو ہے وہ دوسرے کانٹیکس میں دوسرے میننگ دیتے ہیں مثال کے طور پہ لفظ پروفٹ ہے پروفٹ سے مطلب منافع میرا پروفٹ جو ہے وہ پروفٹ لفظ جو ہے وہ ایک سیلر کے لیے ایک مینوفیکچرر کے لیے ایک کسی چیز کو بنانے بیچنے والے کے لیے ایک مختلف مفہوم رکھتا ہے لیکن وہ پروفٹ جو ہے وہ کنزیومر کے لیے یعنی خریدار کے لیے ایک ڈفرینٹ مفہوم رکھتا ہے تو لفظ جو اپنے ساتھ اپنے مفہوم لے کے چلتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ لفظ جو ہے وہ کس اس طرح استعمال کیا جاتا ہے اس طرح اس اس طرح لفظوں کا استعمال میں بعض اوقات یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کس وقت استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی بات کس اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل ایف وی ہیو ٹو ایکسپلین سمبڑی دیٹ ہیز نیر اور ڈیئر ریلیٹو ہیز ڈائٹ تو اس کو ہم عام طور پہ تھوڑا سا چاہیں گے کہ کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جو اس uh, واقعے کی شدت کو کم کرتے یعنی جب ہم کہیں گے ایکسپائرڈ ہے یا پاسٹ اوے ہے جیسے اردو میں ہم کسی بڑی ہستی کے لیے بولتے ہیں رحلت فرما گئے ہیں تو یہ لفظ کو لفظ کا جو کسی کسی لفظ کے ایک معنی میں جو سختی ہے وہ ہم کم کر دیتے ہیں کسی دوسرے لفظ اس کے ہم معنی دوسرے لفظ کو استعمال کر کے جس میں وہ سختی نہ ہو بلکہ کوئی سجیسٹونیس جو ہے وہ پائی جائے تو الفاظ کو استعمال کرنا جو ہے یہ صحیح طریقے سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم جو سیمینٹک بیریئر جو ہے اس کو کم سے کم کر سکیں تو مسکنسپشن کو دور کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ جب ہم لفظ استعمال کریں تو لفظ کا خیال رکھیں کیونکہ لفظ جو ہے اس کے وہ ہر ایک لفظ جو ہے اس کا ایک خاص کنونشن ہوتا ہے یعنی دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنوینشن آف میننگ جو ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اگر ہم مس کمیونیکیشن سے بچنا چاہتے ہیں اسی طرح بعض ایکرونمس ہم یوز کرتے ہیں فیفو اور اس طرح کے اور فرسٹ کم فرسٹ دو گوف اور بے شمار ایکرونم ہے جو جیسے لیزر ہے اس طرح کے اور تو یہ وہ ہے جو ایک خاص فیلڈ میں بہت اچھی طرح سمجھے جاتے ہیں لیکن دوسری فیلڈ میں وہ نہیں سمجھے جاتے تو جب ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارا کون سا لفظ جو ہے وہ ہمارے ریسیپینٹ کے لیے سمجھ میں آنے والا ہے اور کون سا لفظ جو ہے وہ ہمارے ریسیپینٹ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ کنونشن آف میننگ جو ہے دے ڈفر فرام پرسن ٹو پرسن ایز دے ڈفرنٹ فرام ون کنٹری ٹو کنٹری اور کلچر ٹو کلچر اس کے بعد بات یہی نہیں ختم ہو جاتی بلکہ بیریئرس کو کم کرنے کے لیے ہمیں آگے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے لیٹ سی ایک دوسری چیز جو ہے وہ فزیکل بیریئر ہے یعنی فزیکل بیریئر سے مطلب بعض دفعہ کمیونیکیشن کے راستے میں کوئی ایسی چیز حائل ہو جاتی ہے یہاں ہمیں کمیونکیشن جب استعمال کر رہا ہوں تو میری مراد یہ ہے کہ بوتھ رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ اورل اور ریٹرن کمیونیکیشن اس کے راستے میں کوئی ایسی فزیکل چیز جو ہے وہ حائل ہو جاتی ہے جو کہ بیریئر کے طور پہ مس کمیونیکیشن کا باعث بن جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن ڈز ناٹ کنسسٹ آف ورڈس الون اندر سیٹ آف بیریئر از کوزڈ بائی یور اون فزیکل اپئرس یور آڈینس اور دی کانٹیکس آف دی ڈاکیومنٹ اور دا پریزنٹیشن یور آئیڈیاز ہاور گڈ اینڈ ہاور اسکلفلی امپارٹیڈ اور ایٹ دا مرس یو آف ویریئس پوٹینشیل فزیکل بیریئر یعنی کمیونیکیشن جو ہے وہ صرف الفاظ ہی نہیں ہے بلکہ اس میں کئی ایک بیریئرز ہیں اور ان میں یہ کہ آپ کتنی بھی کوشش کر کتنی بھی محنت کے ساتھ اپنی بات کو آپ بیان کر جائیں کبھی احتمال اہتمال رہتا ہے کہ کئی ایک بیریئر جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں جن کو ہم فزیکل بیریئر کے تحت اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹنگ میں کون کون سے بیریئر جو ہیں وہ ہمارے لیے پرابلم کا باعث بنتے ہیں وی کین سی دیٹ دیئر از اے ہول برائج آف پاسبل فزیکل بلاک فزیکل بیریئر سچ ایز جیمڈ اور جیکٹ مارجنس فنگر پرنٹ اوس مجز انفیئر فوٹو کاپیز ان ریڈیبل ورڈ پروسیسر پرنٹ آؤٹ واٹر کافی اور ٹی اسپوٹس ایٹسیٹرا یعنی آپ نے ایک لیٹر جو ہے اگر آپ کو ایک لیٹر ملے ایسا لیٹر ملے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو صحیح مارجن جو ہے وہ نہیں ہے تو یہ آپ اس میسج کو رسیو کرنے میں آپ کے لیے ایک بیریئر کے طور پہ کام کر رہا ہوگا اسی اگر ٹائپنگ جو ہے وہ یہاں ورڈ پروسیسنگ یعنی کمپیوٹر سے جو پرنٹ آؤٹس نکلے ہوئے ہیں وہ پرنٹ آؤٹس بڑے لائٹ ہیں وہ صحیح طرح پڑھے نہیں جا رہے تو تب بھی ایک بیریئر کا باعث بنے گا اسی طرح اگر آپ کو ایک ایسا لیٹر ملے جس لیٹر کے اوپر لیٹر کو سائن کرنے کے بعد لفافہ لفافے میں ڈالنے سے پہلے اس میں کسی وہ کوئی کافی کا یہاں کو چائے کا یہاں کوئی پانی کا کوئی اسپاٹ رہ گیا یا اس طرح کی اور بے شمار چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں یا مثال کے طور پہ ون لیٹر واز ڈسپچ تو ڈیورنگ اٹس پوسٹ کرنے کے دوران اس میں کی, uh, کئی پوسٹ مین جو ہے وہ, وہ بارش میں ہو گیا اور وہ لیٹر جو ہے گوڈ ویڈ اور اس کے نتیجے میں آپ کئی چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے نکل گئیں تو اس طرح کے فزیکل بیریئر جو ہیں وہ رائٹنگ میں آ سکتے ہیں اسی طرح بعض لوگ ٹائپ کرتے وقت کوئی سپیلنگ جو ہیں وہ ٹھیک طور پہ نہ لکھیں ان چیزوں کو ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے تو یہ فزیکل بیریئر میں بیریئر کے طور پر رائٹنگ میں ہمیں یہ یہ پرابلم جو ہیں وہ آ سکتی ہیں کہ جو کمیونیکیشن کو صحیح طرح نہیں ہونے دیں گی اور جو مس کمیونیکیشن کا باعث بنے گی اسی طرح ہمارے پاس فزیکل بیریئر میں فور سپیکنگ اگر ہم بات کر رہے ہیں اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک دم جو ہے وہ باہر سے کوئی بہت بڑی لوری جو بس گزری اور وہ اس کا ہارن جو ہے وہ ہانگ کرے تو آپ میری بات کو سننے سے قاصر ہو جائیں گے تو یہ فزیکل بیریئری کے ضمن میں آئے گا کہ اس وقت کوئی ایسے ف uh, میری گفتگو کو روکنے کے لیے کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس نے آپ کو میرا پیغام میری بات جو ہے وہ پہنچنے نہیں دی تو اسی طرح فزیکل بیریئرز کے میں سم ٹائم ماملنگ آپ کرتے ہیں یعنی آپ کو بات جو ہے اس کو پوری طرح بیان نہیں کرتے وہ سے سننے والا سن نہیں پاتا اب آپ اپنے منہ میں کہہ پاتے ہیں اسی طرح ناٹ انہنسیٹنگ سپیکنگ ٹو کوئکلی نوائز اسی طرح ہسنگ وینٹیلیشن इन اے روم بلوئنگ ایئر کنڈیشنر رنگنگ ٹیلیفون سلیمنگ ڈور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فزیکل ڈائریئر کا بس بنتی ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں تو ایک دم کسی نے ڈور کو دھماکے کے ساتھ بینک یا کھولا تو آپ کو بات جو ہے دوسرے آدمی کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی یا آپ کو دوسرے آدمی کی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی اسی طرح یعنی آپ بات کر رہے ہیں تو کوئی آدمی جو ہے وہ ٹائپ کر رہا ہے تو آواز ٹھیک طرح نہیں آ رہی یا آپ بات کر رہے ہیں تو ٹیلیفون کی رنگ جو ہے وہ اس وہ اتنی اونچی ہے کہ اپنی باپ کی بات جو ہے وہ دوسرا سننے سے یا آپ دوسرے کی بات کو سننے سے کاس رہیں تو یہ فزیکل بیریئر جو ہیں یہ بھی مس کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا باعث بانتے ہیں کہ جس سے کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی مثال کے طور پہ آپ ایک پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں اور پریزنٹیشن دیتے ہوئے آپ نے آپ کا مائک جو ہے وہ ٹھیک ورک نہیں کر رہا یہ جو آواز ہے وہ ٹھیک طرح آڈینس کو نہیں پہنچ پائے گی تو اس کے نتیجے میں فزیکل بیٹ جو ہے آپ کی है کی بات کو مس नहीं جو ہے وہ کرے گا یعنی کمیونیکیشن نہیں ہو پائے گا وہ نتائج جو آپ لینا اس سے لانا چاہ رہے ہیں وہ آپ نہیں لے پائیں گے فزیکل بیریئر کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ سائیکولوجیکل بیریئر ہے بیکاز آف دا چینجنگ اون کانسیپٹ آف ریالٹیو unique in our daily interaction with others we make various abstractions and inferences and evaluations of the world around us so jaise main keh raha tha ki duniya jo hai wo har waqt the change is the only stanity har waqt jo hai wo ek tabdili waqya ho rahi is tabdil hoti hui duniya mein perceptions hain ہماری سینسری کانسیپٹ جو ہیں وہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں یعنی ایک سوسائٹی میں جو سینسری ٹچز ہیں ان کا ایک خاص کانسیپٹ ہے تو دوسری سوسائٹی میں ایک دوسرا کانسیپٹ ہے اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے اگلے لیکچر میں لیکن یہ بات آپ اتفاق کریں گے کہ ہمارے جو کانسیپٹس ہیں ان تمام حوالے سے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے یعنی yani وہی بات کہ وی ہیو آل ڈفرینٹ مینٹرل فلٹر ہم سب کے مینٹرل فلٹرس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں مختلف باتیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں ہمارا حقیقت کا تصور جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ مختلف ہوتا ہے اس طرح کبھی کبھی ایموشنل بلاکس جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں سم ٹائم وی فیل دیٹ وی آر ایموشنلی بلاک مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک اپنی کوئی بڑی ہی میجر پریزنٹیشن جو ہے وہ دینی ہے جس کے اوپر آپ کے کامیابی کا انحصار ہے یا جس کے نتیجے میں آپ کو کوئی کرٹیسزم جو ہے کوئی تنقید جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی تو اس بات کو بیان کرتے وقت ہم ایموشنلی بلاکڈ ہوں گے یاد رکھیں کہ ہمارے <coughs> اندر دو چیزیں ہیں لنگوسٹکلی ہمارے اندر کسی بات کو کہنے کو پرفارم کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ مختلف ہے جتنی کہ ہمارے اندر کمپٹنسی ہوتی ہے کسی بات کے بارے میں یعنی ہم کسی بات کو جانتے ہیں کہ وہ بات جو ہے وہ کیا ہے اور اس کو کس طرح بیان کیا جاتا ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ اس بات کو ہم کسی خاص मौके پہ بیان بھی کر جا پائیں جیسے اگر آپ اپنے کولیگ کے ساتھ اپنے پیئرس کے ساتھ کسی کو بات ڈسکس کر رہے ہیں کوئی ٹیکنیکل uh, پرابلم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں آپ پوری طرح پارٹیسپیٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں لیکن وہی بات جب آپ اپنے پیریئرس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایموشنلی بلاک پائیں تو تو ایموشنل ایموشنلی بلاک ہم ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم uh, اپنی بات کو نہیں بیان کر پاتے اس طرح ہمارا جو پرسیپشن آف ریالٹی ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے جیسے uh, کسی چیز کے بارے میں ہم جب کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز میں سے کچھ چیزیں ہم چن لیتے ہیں سلیکٹ کر لیتے ہیں اور کس چیزیں جو ہیں وہ ہم رکھ لیتے ہیں تو اس کے اور جو مختلف فیچرز ہیں اس کو دیکھتے ہیں یعنی پرسیپشن آف ریالٹی جو ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے obviously ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ دوسرے شخص کے حوالے سے بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ جو ہوگا ان میں ہم آبسٹرکشن جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں پرسیپشن آف ریالٹی کے حوالے سے پرسپشن آف ریالٹی کے حوالے سے ہم انفرینسز جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایبسٹریکٹنگ یا سلیکٹنگ کیا ہوتی ہے ہم ایبسٹریکٹنگ کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ سلیکٹنگ سم ڈیٹیلز اینڈ اومیٹنگ ادر از اے پروسیس کال ایبسٹریکٹنگ یعنی ہم جب کسی گفتگو کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے پیچھے بہت سی باتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں سے کچھ جو ہے وہ ہم چن لیتے ہیں جن کو ہم بیان کر دیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں تو جب ہم یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ابسٹریکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا سلیکٹنگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس چیز کا تعلق کہ ہم کن باتوں کو بیان کرنا ہے اور کن باتوں کو بیان نہیں کرنا اس کا تعلق ہمارے پرسپشن آف ریالٹی سے ہے جیسے کوئی کتاب جو ہے وہ لکھی جاتی ہے جو آپ Uh, کوئی بھی آپ کی اپنی کتاب لے لیں تو اس کتاب کے رائٹر کے پاس بہت سا مواد ہوگا جن میں سے انہوں نے کچھ مواد جو ہے وہ لیا اور باقی بہت سا مواد جو ہے انہوں نے رکھ دیا تو یہ بیسیکلی پروسیس ہے سلیکٹنگ سم تھنگ اینڈ امیٹنگ اور اوائڈنگ سم ادھر تاکہ جو بات آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں وہ آپ وہی بات ہی دوسروں کو بتائیں تو جب بھی آپ نے کوئی کمیونیکیشن جو ہے وہ کرنی ہوگی چاہے رائٹنگ میں کریں یا اسپیکنگ میں کریں تو آپ کے پاس بے شمار باتیں جو ہیں وہ ہوں گی لیکن آپ صرف ان میں سے وہی باتیں چنیں گے کہ جو باتیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ریسیور یا ریسیپینٹ جو ہے ان کو سمجھے سو ڈفرینسز ان ابسٹیکٹنگ ٹیکس ناٹ اونلی وین پرسن ڈسکرائب ایون بٹ آلسو وین ڈسکرائب پیپل اینڈ آبجیکٹ یعنی یہ اختلافات صرف اسی وقت پیدا نہیں ہوتے کہ جب آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں بلکہ چیزوں کو بیان کرتے وقت بھی ہوتے ہیں جیسے ایک جرنلسٹ ہے جرنلسٹ کو रिपोर्टिंग کرنی ہے تو اب رپورٹنگ کرتے وقت اس نے بیسیکلی بہت سی چیزیں وہاں وہ کسی ایونٹ کو آبزرو کر رہا ہے اس ایونٹ میں بہت سی چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے لیکن اس میں سے بہت مختصر سی چیزیں جو ہیں وہ اس کو وہ پک کرے گا اور پک کر کے وہ اس کو رپورٹ کرے گا تو یہ ایبسٹریکٹنگ ہے لیکن ایپسٹریکٹنگ جو ہے اس میں ایک دوسرا احتمال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی ایپسٹریکٹنگ کر رہا ہے اس کی اپنا پرسیپشن آف ریالٹی اس واقعے کے حوالے سے کیا ہے تو اس اس وجہ سے یہ احتمال ہے یہ امکان ہے کہ وہ اپنی بات میں کوئی سلانٹنگ اسٹیٹمنٹ دے دے کہ جس کے نتیجے میں گفتگو جو ہے وہ اس کے اپنے پرسیپشن کو شو کرنے والی ہو جائے یعنی حقیقت میں فیکچول فیکٹس کو نریٹ کرتے وقت اگر پرسنل بائسز یا پرسنل ویمز پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائک جو ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں تو اس کے نتیجے میں ہماری جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے سلانٹڈ ہونے کا احتمال ہے اور سلانٹنگ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایبسٹریکٹنگ کی ایک کا ایک بیریئر ہے جو کسی بات کو مس کمیونیکیٹ کرنے کا باعث بنتے ہے تو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ جب آپ رپورٹنگ کرتے ہوں تو یو got to be آبجیکٹیو جب بھی آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جکری بات حقیقت میں یا ظاہر میں کیا ہے اس کو اسی طرح بیان کیا جائے اگر آپ اپنی بات کو سبجیکٹیولی بیان کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو دوسرے تک صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ نے اپنے پرسنل اپینین کو اپنی پرسنل personal پرسنالٹی کو یا اپنے پرسیپشن کو بات کے درمیان شامل کر دیا تو جس کے نتیجے میں گفتگو جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کمیونیکیٹ نہیں ہو پائے گی اسی طرح اپسٹریکٹنگ کے بعد ہمارے پاس انفرینسز جو ہیں انفرینسز بہت ضروری ہے جس طرح اپسٹریکٹنگ جو ہے وہ ایک ضروری چیز ہے ہماری گفتگو میں ہماری رائٹنگ میں جو ہم ہر وقت ہم میں سے ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے اسی طرح انفرینس جو ہیں وہ بھی ہیں سیمشن ایون دو وی آر نوٹ ایبل ویریفائی دا ایویڈینس آر بہت نیسسری اینڈ ڈیزائر ادر آر رسکی ایون ڈینجرس یعنی ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ ہر وقت مختلف چیزوں کو لیتا ہے اور ان میں سے نتائج نکالنا ہوتا ہے اور لیکن کبھی کبھی یہ انفرنسیز جو ہیں وہ ڈینجرس بھی ہو جاتے ہیں تو انفرنسز جو ہیں یہ بھی ان میں سے کون کس بات کو لے کے اس میں سے ہم کیا انفر کر رہے ہیں یہ بھی ہماری پرسیپشن آف ریئلٹی جو ہے یہی ڈٹرمن کرے گی کہ ہم کیا چیز میں سے کیا چیز انفر کر رہے ہیں مثال کے طور پہ جب آپ نے کوئی لیٹر جو ہے وہ پوسٹ کرنا تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس بات کو انفر کریں کہ وہ لیٹر جو ہے وہ اپنے ریسیپینٹ تک پہنچ جائے گا اگر آپ نے یہ نہ انفر کیا تو اس کے نتیجے میں آپ اس کام کو نہیں کر پائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ انفرنسز آر نیسری فار ایگزامپل وین وی ریچ اے فارین کنٹری وی آر شیور دیٹ وی ول بی ٹریٹڈ پلائٹلی وین وی پوسٹ اے لیٹر وی انفر دیٹ اٹ ول ریچ اٹس ڈیسٹینیشن یعنی جب ہم لیٹر کو پوسٹ کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا جب ہم کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ایئر پہ کوئی سواری مل جائے گی اسی طرح جب ہم کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں ہم اخبار میں ایڈ دے رہے ہیں کسی ویکنسی کے لیے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ لیٹر جو ہیں وہ آئیں گے تو انفرینسز جو ہیں وہ ہم ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ انفرینسز میں کرتے وقت غلطی کا احتمال بھی ہے جو مس کمیونیکیشن کا باعث بنتی ہے یعنی آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ آپ کا کوئی امپلائی جو ہے وہ بازو میز پہ رکھے ہوئے سو رہا ہے تو آپ یہ انفر کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ از ناٹ ولنگ ٹو ڈو ہز جاب بٹ بفور میکنگ دس انفرنس اٹس امپورٹنٹ دیٹ یو گو ان دی میٹر مے بی اٹس پاسبل دیٹ دا امپلائی از فیلنگ اک ہو سکتا ہے اس وقت امپلائی جو ہے وہ شدید د در سر میں درد محسوس کر رہا ہے تو انفرنسز جو ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ کہ جو ہیں ہم ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں ہم حقیقت کو ہر وقت پرسیو کر رہے ہیں اور اس جو حقیقت پرسیو کر رہے ہیں اس سے ہم کنکلوژن جو ہیں وہ نکال رہے ہیں اس کے بغیر ہماری زندگی جو ہے وہ نہیں بڑھ سکتی خاص طور پہ ہماری جو ورکنگ لائف ہے وہ نہیں آگے چل سکتی اگر ہم انفلنسز نہیں کر رہے یہ انفلینسز ہیں کہ جب آپ اپنے کسی سب آڈینیٹ کو کوئی انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیری آؤٹ کرے گا کیونکہ یہ کامن سینس کے اوپر ہے جو آپ ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ انفلینسز جو ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ذرا حقیقت کو دوسرے اینگل سے جاننے کی भी कोशिश करें तो तोप्शन ऑफ रियालिटी में एब्सट्रैक्टिंग और इंफेंसिस जो है, वो बहुत ज़रूरी है इसी तरह एक अगला बैरियर जो है डेट इज़ बैरियर इन्वॉल्विंग वैल्यूज एटीट्यूड एट्सट्रा बोज पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड आर कॉम्प्लेक्स कागनेटिव प्रोसेस यानी हमारी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड ये बड़े ही काग्नेटिव यानी इनका ताल्लुक हमारे ذہن کے ساتھ ہے اس میں بہت زیادہ دقیق نہیں جا سکتے کہ ہم کوگنیشن کو ڈسکس کریں یعنی ان کا تعلق یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ چل رہے ہوتے ہیں شخصیت پرسنالیٹی یہ ایک بہت ڈیپ ٹاپک ہے ہم اس کو اس وقت ڈسکس نہیں کریں گے ہم صرف ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے کریں گے لیکن یہاں یہ بات جیسے کہ میں نے کہی کہ یہ بڑا کامپلیکس پروسیس ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے لیکن ایٹیٹیوڈ کو سمانا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ایٹیٹیوڈ جو ہے اگر آپ کو کہا جائے کہ فلاں آدمی کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پازیٹیو ہے یا فلاں آدمی کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ نگیٹیو ہے تو اس سے ایٹیٹیوڈ سے ہم کیا مراد لیں گے ایٹیٹیوڈ سے ہم کہیں گے جی کہ فلاں آدمی کا بیہیویئر جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہے آئے دیکھیں کہ اس کو پریسائزلی ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں تو I was saying that both personality and attitude are complex cognitive process. The difference is that personality usually is thought of as the whole person whereas attitude may make up the personality. The term attitude describes people and explain their behavior. More precisely an attitude can be defined as a persistent tendency to feel and behave in a particular way towards some object. any پرسنالٹی جو ہے اس وہ تشکیل پاتی ہے ایٹیٹیوڈ سے ایٹیٹیوڈ انسان کا رویہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کا کسی بھی چیز کے بارے میں کیا رویہ ہے ایٹیٹیوڈ کیا ہے کیا کیسے وہ کسی چیز کو سمجھتا ہے یعنی اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک آپ کے کسی خاص امپلائی کا ایکسپلائی سپوز کا ایٹیوڈ جو ہے وہ نیگیٹو uh, ہے تو ایٹیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رویہ نیگیٹو ہے مثال کے طور پہ uh, ہم کہتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ آف اے سرٹن امپلوئز نیگیٹیو ٹو ایوننگ شفٹ یعنی ایوننگ شفٹ کے حوالے سے ایک شخص کا رویہ جو ہے وہ نیگیٹو ہے اب why his behavior is negative why بیکاز ہی ڈسلائک دس نائٹ شفٹ تو نائٹ shift کو ڈسلائک کرنے کے نتیجے میں اس شخص کا اس خاص شخص کا رویہ جو ہے وہ نگیٹیو ہے تو ہم اس نگیٹیو رویے کو کیسے positive کر سکتے ہیں اگر ہم اس شخص کو اس نائٹ shift سے نکال دیں اس کی جو ورک اسائنمنٹ ہے اس سے اس کو نکال دیں تو اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تو یہ جب ایک شخص کے جس کے کوئی ایٹیچیوڈ کی پرابلم ہوگی تو اس ایٹیوڈ کی پرابلم کے نتیجے میں اس کے لائکس اور اس کے ڈس لائک جو ہیں وہ اس کے وے آف کمیونیکیشن پہ افیکٹ کریں گے کہ جس کے نتیجے میں کمیونیکیشن جو ہے وہ مس کمیونیکیشن میں تبدیل ہو جائے گی اور سرٹن بیریئرس جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے اسی طرح I'm getting, okay, a receiver's attitude towards a message can determine whether it is accepted or rejected. The effectiveness is influenced also by values, attitude and opinion of the communicator. People react favorably when they receive agreeable message. Receiver's view of the information will affect their response. دا ریسپانس دی واٹ دا سینڈر ڈیزائر اور جسٹ دی اپوزٹ تو ہمارا جو میسیج ہے اس کا اس کے اوپر وہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہمارے میسیج کو ایک ریسیور جو ہے اس کو کیسے لیتا ہے یعنی ریسیور ہمارے میسیج کو کیا کرے گا میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات کا کہا تھا کہ جب ہم کوئی میسیج جو ہے اس کو ہم لکھتے ہیں تو اس میسیج میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ریسیور جو ہے وہ اس کو کیسے رییکٹ جو ہے وہ کرے گا ہمارے میسیج کو سکسیزفل ہونے کے لیے رسیور کا رییکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے رسیور کا ریئیکشن جو ہے وہ کئی ایک باتوں کی بنا پہ ہو سکتا ہے یعنی yani آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کوئی میسج جو ہے وہ لکھ رہے ہیں اور وہ میسیج جو ہے وہ کسی ریسیور نے ریسیو کر کے اس پہ ریئیکٹ کرنا ہے تو جسٹ امیجن کہ اس کا ریئیکشن جو ہے وہ کن کن باتوں کی بنا پہ پازیٹیو ہوگا اور کن کن باتوں کی بنا پہ وہ نگیٹیو ہوگا مثلا سب سے پہلے آپ کے میسیج کے فیوریبل ہونے کے لیے ریسیپینٹ کہنا ضروری ہے کہ میں میسیج کا جو جو میسیج میں جو کوڑ آئیڈیا ہے وہ اس ریسیور کے لیے فیوریبل ہوں اب یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات کمیونیکیٹ کریں وہ بات جو ہے وہ ریسیور کے لیے فیوریبلی ہو اس کی کسی اس کی کسی بینیفٹ کا باعث ہی بنے ہو یہ تو ممکن نہیں ہوتا آپ نے مثال کے طور پہ آپ کوئی ایڈجسٹمنٹ ڈکلائن کر رہے ہیں کوئی کمپلین آئی تھی یو وینٹ تھرو دا میٹر اینڈ یو فاؤنڈ دیٹ اٹس ناٹ دا سیلر اور اٹس ناٹ یو ہوٹ فولٹ اٹ از دی بایر ہوز ایٹ فالٹ تو اس صورت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ uh, وہ ایڈجسٹمنٹ جو مانگی گئی ہے دیں تو اس صورت میں جو آپ میسیج لکھ رہے ہوں گے وہ میسیج کیا خیال ہے کیا ریسیور کے لیے فیوریبل ہوگا نہیں ہوگا لیکن اس کو favorable بنانے بنانا یہ آپ کے لیے ضروری ہے اور کیسے بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنے میسج کو اس طرح اپروچ کریں گے کہ جس کے نتیجے میں آپ کا ریڈر جو ہے وہ کنوینس ہو کہ آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں آپ انکار کریں وہ ان فیکٹس کی بنا پہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا وہ بھی انکار نہیں کر تو یوں آپ اپنے میسج کو فیوریبل میسج جو ہے وہ بنا رہے ہیں اسی طرح ایک اور بات جو بہت اہم ہوتی ہے کسی بھی کو کامیاب کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جو سینڈرز کریڈیبلٹی ہے وہ ریسیور کے ہاں کیسی ہے یعنی yani آپ اگر کسی کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کوئی میسج تو آپ کی کریڈبلٹی ایز اے سینڈر رسیور کے ہاں کیسی ہے یعنی yani آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی استاد آیا تو استاد نے آ کے کوئی گفتگو جو ہے وہ شروع کی ہے لازمی بات ہے آپ اس کو بڑے دھیان سے سن رہے ہوں لیکن اگر آپ ہی کی کلاس میں سے کوئی شخص اٹھ کے کلاس کو ایڈریس کر لے تو آپ اس کی بات کو نہیں سنیں گے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو سینڈر کی کریڈیبلٹی ہے وہ ریڈر کے ہاں کیا ہے یہ ضروری ہے کہ میسج کے سکسیزفل ہونے اور نا سکسیزفل ہونے کے لیے तो आ, जो चीज़ें डिपेंड करती हैं आ, वो मैसेज के सक्सेसफुल होने के लिए उनमें सेंडर की क्रेडिबिलिटी भी एक अहमियत का हामिल है इसी तरह बात यह है कि बज़ लोग क्लोज माइंड होते हैं हम क्लोज माइंड लोगों को डिफाइन करते हैं कि सम पीपल होल्ड रेजिड व्यूज ऑन सर्टन सब्जेक्ट दे मेनटेन देर रेजड व्यूज रिगार्डल ऑफ़ दर्कमस्टांसिज such a close minded person is very difficult to communicate to یعنی yani, بعض لوگ جو ہیں وہ کلوز مائنڈیڈ ہیں کسی شخص نے اگر کسی دوسرے شخص کے بارے میں یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اس کی بات نہیں سنے گا تو وہ کتنی بھی پازیٹیو بات کیوں نہ ہو وہ بات دوسرا شخص اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو یہ کلوز مائنڈنیس جو ہے یہ بھی کمیونیکیشن کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑا باعث ہے اس طرح جس طرح ویلیوز مس کمیونیکیشن کا باعث ایٹیچیوڈ مس کمیونیکیشن کا باعث بن سکتے ہیں اسی طرح ویلیوز بھی ہیں ویلیوز ہر کنٹری کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں ہر کلچر کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں ہر شخص کی اپنی ویلیو ہوتی ہیں انسان آ, نفسیاتی وجود بھی نہیں ہے ہی نہیں ہے بلکہ وہ اس کی ایک مورل سیلف بھی ہے اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی دنیا میں اس مارل سیلف کے تحت کام کرتا ہے تو اس مارل سیلف کے نتیجے میں جو آ, آ, ہمارے ویلیوز پیدا ہوتی ہیں وہ بہت حد تک ڈٹرمن کرتی ہیں کہ ہم کسی بات کو کیسے لیتے ہیں یعنی ہر کنٹری کی طرح ہر آرگنائزیشن میں بھی سرٹن वैल्यूज ہوتی ہیں اور اس वैल्यू کے تحت ہی اس آرگنائزیشن میں کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے تو ویلیوز کے مطابق ایکٹ کرنا کمیونیکیٹ کرنا کمیونیکیشن کو سکسیزفل بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور ویلیوز سے ہٹ کے کمیونیکیٹ کرنا بیریز آف کمیونیکیشن کا کہلاتا ہے اور مس کمیونیکیشن کا باعث مانتا ہے تو اسی طرح ان تمام باتوں کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی ہیں جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات مس کمیونیکیشن جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسے انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں کہ جو انڈر اسٹریس ہے انوائرمنٹل سٹریس جو ہوتے ہیں وہ مس کمیونیکیشن کا باعث بن جاتے ہیں آپ نے آرگنائزیشن بیہیویئر جو ہے اس میں پڑھا اور اس میں جاب سٹریس جو ہے اس کو بھی تفصیل سے پڑھا ہوگا آپ نے دیکھا کہ سٹریس جو ہے یہ کتنے مسائل کا باعث بن سکتا ہے تو بیسیکلی وہ جو پرابلمس کریٹ کرتا ہے اسٹریس وہ بیریئرز ہی ہیں جو کمیونیکیشن کے بیریئرس ہوتے ہیں تو انوائرمنٹل اسٹریس جو کوئی بھی شخص ورک کسی ورک پلیس پہ فیل کر رہا ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن بیریئر کے طور پہ ہوتا ہے اسی طرح پرسنل پرسنل جو پرابلمس ہیں وہ بھی مس کمیونیکیشن کا باعث پانتی ہیں کہ وین یو آر ان اے سرٹن گلوم موڈ جب آپ کسی سردہ موڈ میں ہیں کوئی خاص آپ کی پرسنل پرابلم جو ہے وہ آپ کے اوپر افیکٹ کیے ہوئے ہیں تو تب بھی آپ کمیونیکیٹ جو ہے وہ پراپرلی نہیں کر پائیں گے اس طرح پرسنل ہے पर, اس طرح بعض اوقات بعض دفعہ بعض کاموں کا سٹریس ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ ان اس سٹریس کی وجہ سے نہیں کمیونیکیٹ کر پاتے تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بیریئرز آف کمیونیکیشن ہیں تو آج ہم نے جو گفتگو کی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کیوں سکسیزفل نہیں ہو پاتا کیوں مسکم کمیونیکیشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے وہ کون کون سے بیریئرز ہیں وہ سیمینٹک بیریئرز ہیں وہ فزیکل بیریئر ہیں وہ سائیکولوجیکل بیریئر ہیں وہ ایموشنل بیریئر ہیں ہمارا ریالٹی کا جو پرسیپشن ہے وہ ہے اور اسی طرح ہمارے جو ایٹیٹیوڈ ہیں ہماری ویلیوز ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بیریئرز کے طور پہ کمیونیکیشن کو سکسیزفل ہونے سے روکتے ہیں So, if we want to be successful communicator, we need to overcome all these barriers, whether they are physical barriers, whether they are emotional barrier, whether they are psychological barrier, whether, our, whether it's because of the perception of reality or meaning, etc, etc, whatever it is, we need to overcome all these uh, barriers to make communication effective and سکسیسفل تو آج کی اس گفتگو سے آئی ایم شیور کہ ان بیریرس کے حوالے سے آپ نے جانا ہوگا یو لرن کہ کیسے ہم ان بیریرس یہ بیریئرز بیسیکلی ہیں کیا اور ہاؤ کین بی اوور کم تو اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں اور پھر ان ہم اگلے لیکچر میں ملاقات کریں گے آج تک کے لیے خدا حافظ